رحمن ورحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سے مجموعہ خان غیر میندانی شدہ خانہ نگرمی باقی تمام سال سے باب سے کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب الحافت میں سے باب نمبر چھالیس باب الاقوف و صدقات کا آج پانچواں اور آخری درس ہے اور پیج نمبر تین سو چالیس پہ ہاں اس کا دوسرا پیر گراف سے شروع ہو رہا ہے تو آج شاخر مزید وقاء کے مسائل فرماتے ہیں وال وقف آ فی اللہ. اگر کوئی ش کسی مال کو وقف کرے فی سبلی اللہ کے خیر کہ میرے یہ مال جو ہے فی سبلی اللہ وقف ہے کسی گروہ کے لئے سعدات کے لیے بول کے علماء کے لیے بول کے خوراک کے لیے بول کے نہیں کہا پھر سبلی اللہ وقف ہے بولا تو اس میں یہ کہاں خرچ ہوگا فرماتے ان شرافت فی سبلی اللہ وقف کیے ہوئے اللہ کی کے راہ میں وقف کیے اس مال کو پھیرائے جگہ خیرات ایک کاموں میں اس کو صرف کیا جائے گا جسے کابینہ المساجد جیسے مسجد بنانے میں خرچ کیا جائے گا ولقناتیر پل بنانے میں ولغذات ظاہری جنگ لڑنے والے الزینہ وہ لوگ یحاربون الکفار جو کافروں سے جنگ لڑتے ہیں کافروں سے بصر پیکار لڑنے والی جس جات اذغر بھی کہتے ہیں مجاہدین پر بھی خرچ کر سکتے ہیں والغزات المانویہ اور مانوی جان لڑنے والے جسے جہاد اکبر کہتے ہیں مانوی جان لڑنے والے یہ کون لوگ ہیں جو مانوی جان لانے والے جہاد اکبر کرنے والے الرزین وہ لوگ جو جو نفس وشیطان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مانوی جہاد کرنے والے لوگ جو جنگ کرتے ہیں نفس نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ فربنہ دن رات ہاں جی چونکہ چوبیس گھنٹے کا ان کا جاں ہے نفس کے ساتھ جنگ شیطان کے ساتھ جنگ تو یہ جہاد اکبر کرنے والے لوگ ہیں جن کو یہاں پر غذات المانوی کہاں مانوی جان والے یعنی شیطان اور نفسہ مارے کے ساتھ چوبیس گھنٹے جان لینے والے لوگوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بھی جو ہے ایک مخصوص ہاں جی خانقاہوں میں عبادت کرتے رہتے ہیں شو روز وہاں مشہور رہتے ہیں مختلف عبادتوں میں اس وجہ سے ان کو بھی کمانے کے ان چیزوں میں فرصت نہیں ملتے تو ان پر بھی خرچ کر سکتے ہیں فیصب اللّہ, اللہ وقاع کی ہوئی چیزوں کو آگے فرماتے نئے ملدہ ہاں جی فیصب اللہ وقاع کریں تو کن پر خرچ ہوگا یہ آپ کو بتا دیں مساجد بنانے میں پر بنانے میں دشمن زاری دشمن کفار کے ساتھ جان رہنے والے مجاہین پر اور مانوی شیطان کے ساتھ جان رہنے والے نفس سمجھ جانے والے مجاہین پر خرچ کر سکتے ہیں جو کہ شب ان کے ساتھ جا مصروف جہاں ہیں باقی نئے مطلب اگر کوئی شاد ایک مسجد بنا کے وقف کریں ایک بستی میں ایک مسجد بنا کے وقف کر دیا ہاں جی فخاری وہ مسجد تو فخاری وہ مسجد بھی خراب ہو گیا پرانا ہو کے بجدہ کے درد و سب گر گیا بخاری بت قالیہ تو اور وہ قالیہ بھی غیر آباد ہو گیا وہ بھی خراب ہو گیا ان غیرآباد ہو گیا ہاں جی وہاں بھی کوئی نہیں بیٹھ تو اس شد میں آیا یہ مسجد اس وقف کرنے والے کی طرف اس مسجد کی زمین واپس آئے گا فرماتے ہیں نا علمکل واقف یہ زمین واپس نہیں آئے گا وقف کرنے کی ملکیت میں نہ اس کی ملکیت میں واپس آئے گا ولا تحلج الرسد و زمین اور نہ اس مسجد کے جو زمین ہے وہ نکل جائے گا نیلوقف ہی وقف کیس وقف سے یہ ابھی بھی جو ہے مسجد ہی کے لیے موقوف رہے گا وقف شدہ رہے گا قلم یج بیہ اس مسجد کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ مسجد کے لیے مسجد کے لیے ہی رہے گا اور کسی بھی وقا جب بس یہ آباد ہو جائیں تو اس کے علاوہ مسجد ہی بنائے گا نیا مطلب آگے والوقفہ الاغا وقف کیا جائے بے نموق علم ہاں کچھ موقوف حالم پر وقف کریں قانون یہاں قانون کے معنیٰ مسافر خانہ مانا کے بعد جتنے بالوں نے اس کو قہوہ خانہ بھی معنی کیا ہے ہاں جی کعواخانہ معنی کیا لیکن خانون مسافر خانہ بھی صحیح ہے ہاں جی یہ بھی بارہ عامل منفاط چیز ہے کعبہ خانہ ہو تو وہ امول منفاط چیز ہے یہ مسافانہ والے موقف زیادہ واضح ہے کیونکہ یہ عام طور پر امول منفاط ہے تو اگر کوئی وقف کریں جو ہے ایک ہاں جی ہوقاف وقف کریں بین الموقع والیم موقع والی پر جن پر وقف کیا ہے یعنی کچھ لوگوں پر وقف کریں خانون کوئی مسافانہ ایک کچھ ایک بستی والوں کے لیے گاؤں والوں کے لیے ہاں کسی بندے نے مسافانہ بنا کے ہاں جی ان پر وقاف کیا پھر خارا اور وہ کا ہو گیا بے اس طرح اس کے خراب ہونے کا خطرہ ہو گیا تو اور وہ بے, بے فائدہ ہونے کا خطرہ ہو گیا اس کو شہر میں پڑا رہے تو ان لوگوں پر جن کے لیے کیا ہے نقصان ہونے کا خطرہ ہو گیا تو جا جب بے ہو تو پھر اس کا بیچنا جائے سے خان کا ہم خانہ والا کا, کا بیچنا جو وقف ہو اگر اس کو خیال میں رکھیں تو نقصان ہونے کا خطرہ موقع والے پر تو پھر اس کا بیچنا جائے سے البتہ عشرت کے ساتھ ان کا ہو اگر اس چیز کا بیچنا انفعلوم ان موقع والے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جن پر وقف ہے اگر اس کا بیچنا ان کے حق میں زیادہ فائدہ مند ہے تو ہر اس ہوٹل اس مذاق خانے کو یا اس خواہانے والے کو اس کا بیچنا جائز ہے اور زیادہ نفعبش ہو جن کے لیے وقاقیاں ہیں ہم مسجد جو ہے وہ نہیں بیچ سکتے خراب ہو جائیں بستی بھی خراب ہو جائیں تو زمین جو ہے وہ نہ مالک کے مل کے واپس آئے گا اور نہ جو کوئی اس کو بیچ سکتے ہیں یہ ہمیشہ مسجد کے لیے باقوف رہے گا آگے فرماتے ہیں ولاب کتنے لازمی ہے وقف میں نہ تولیتی نہ کوئی شاخ ایسی اس کو وقف کر کے سرپرستی کرنے والے کی ضرورت ہے اس کے کوئی اس کی کوئی کھیت ہے تو اس کو آباد کرنے والا چاہے گھر ہے اس کی دیکھ بھال کرنے والا چاہے ہوٹل ہے دکان ہے مسجد ہے کوئی بھی اسے وقف کریں گے کنواں ہے تالاب ہے نہر ہے اس کے, کے سرپرستی کرنے والے کی ضرورت ہیں ورنہ وہ ایسا, ایسا ہو جائے گا لہٰ ہوگ کر لیں گے لہٰذا ولابۃ وقف میں تولیتی سرپرستی کرنے والا و نظرات اس کے دیکھ بھال کرنے والے کی ضرورت ہے لہذا وقف کرنے والا فلا و شرط اخرا شرط کرے واقف وقف کرنے والا وقف کرتے ہوئے طبلیتہ سرپرستی کو ما وقفہ لینا سے جو چیز اس نے وقف کیا اس کی سرپرستی خود کے لیے ہوگا وقف تو کیا ہے مگر فکرہ کے علماء کے لئے بھی سولہ کیا لیکن بولا اس کی سرپرستی میں خود کروں گا دیکھ وال میں خود کروں گا پھر جو منافع آئیں گے وہ موقع عالم پر تاثر کر کے دے دیں گے ہاں جی تو اگر اس نے اس طرح اس کی تولیت کو اپنے ہاتھ میں رکھا سہا تو یہ صحیح ہے اولیغیر یا خود نے کسی اور کے لگا یہ میرے گھر کا یہ فلان عالم دین اس کی سرپرستی کرے گا فلان مومن اس وقف کی سرپرستی کرے گا بولے تو بھی اولغیر ہی ہر کا ذال کا تو یہ بھی صحیح ہے کسی اور کے لیے خود معین کرے وہ آخر فلاں عالم عادل شاہ اس کی جو ہے سرپرستی کرے میرے واقع کی چیز کے فکا دال کا وہ بھی اسی طرح ہے وہ بھی صحیح لیکن اگر ایک بندے نے کوئی چیز واقع تو کر لیا لیکن ون لم یو اگر وہ معین نہ کرے نہ کہیں میں خود اس کی سرپرستی کروں گا تولیت اختیار کروں گا تولیت کروں گا اس کی نزالت کروں گا یا کوئی اور بندہ بھی نہ دکھائیں تو پھر اس وقت کی بھی چیز کا سرپرست اس کے دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا ہتولی ہو تو اس کی سرپرستی کرنے والا تو اس کی سرپرستی تطالغ و تعلق پیدا کرے گا بالحاکم حاکم شریک کے ساتھ حاکم شریک تعلیم آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ تو حکومت محکمہ اوقاف ہے جیسے ہنج اور ساتھ ہی جو زمانے میں جو ہے حاکم سے شاست نے کئی جگہ پہلے بابر حجر میں بہ حاکم سماعت العالم العادل وہ عادل اور عالم شاخ ہے جو یحکم و بین اضما بلعدل جو لوگوں کے درمیان عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا عالم دین اس کو شاخ نے حاکم کا لیکن یہاں محکم جماعت گورمنٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے جیسے پاکستانی محکمۂ اوقاف ہے جو ان چیزوں کی سرپرستی کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو, تو اس کی سرپرستی تعلق پیدا کرے گا حاکم کے ساتھ ہاں جی وہ یم اور چاہے یقون المتولی اب جس کو بھی خوا خود کسی کو سرپرست بنائیں یا حکومت کسی کو حاکم کسی کو سرپرست بنائیں زمین کا تو ہر صورت میں لازمی ہی او وہ متولی یقین متولی کیسا و عادل انوادل ہو ہاں یہ جی اس عاد وقت کو غلط استعمال کرنے والا نہ ہو عادل کا فکر میں معنی یہی ہوتی ہے غرآن شغرا کو بار بار انجام دینے والا نہ ہو کبیرہ کو کبھی بھی انجام نہ دینے والا ہو یعنی جو قبیلہ سے ملاقن بچانے والا سگرہ کبھی بابر انتخاب نہ کرنے والا اس کو فکر عام طور پر عادل کہا جاتا ہے متدین دیندار ہو اس کی مزید توضی ہے ہاں جی اور ساتھ ہی متدین دیندار عادل ہونے کے ساتھ کافین کے حایت کرنے والوں کے اموال وقفی وقفی عمال میں اس کی صحیح دیکھ بھال کر سکنے والا ہو کھیتیں تو اسی لحاظ سے دکانیں تو اسی لحاظ سے کوئی بھی چیز وقف کے اس کی جس طرح سرپرستی کا کرنا چاہیے اس کی دیکھ بھال کرنے چاہیے جس شاخ کو آپ نے اس کے وہ تولیت سنبھالا ہے نہ ذرا سنبھال وہ کفایت کرنے والا فیملی وقف کے عمال میں ساتھ ہی وہ شخص شفیع کا نظم مسلمانوں پر مہربان ہو ہاں تاکہ وہ اس مال کی حفاظت کریں محترین اور وہ <coughs> الال عمارت اس کو یہاں اس کو تجربہ ہو ہدایت یافتہ ان تجربہ الال عمارت ہی چیز کو بنانا تو اس کے بنانے کی اس اندر تجربہ ہو و ذراعت کھیتی باڑی کا اس کو تجربہ ہو اگر کوئی کھیتی باڑی کی چیز سے اور تحصیل المنافی اور جو بھی چیز وقت کی ان سے فائدہ صحیح معقول فائدہ حاصل کرنے کا تجربہ ہو تو ایسے جو ہے تجربے کار شخص کو متولی بنائیں سرپراز بنائیں ہیں ہر ان پر جاہل کو نہ بنائیں تو الٹا نقصان ہو جائے گا موقف پر بولا یہ جو جو وال ختم نہیں بندہ فرماتے آگے جائز سے نہیں ہے اجارہ تموقفات وقف کی چیزوں کو کسی کو اجارے پر دینا ہے نا کسی مطلب کہ اس کو اس کو نشابات کا کے دیتے ہیں اسے جو فصل آیا ہے وہ آد آدھ آدھا آدھا خود رکھیں گے آدھا جو ہے موقف عالم کو دے دیں گے یا کوئی اور خاص مقدار جو ہے تو کریں گے تو واقع شدہ چیزوں کو جو اجارے پر دینا جائز نہیں ہے لہٰذا اجارت الموقفات واقعی چیزوں کا بالمدتل متمادیا کہ لمبے عرصے کے لیے مدت عرصہ متمادیا لمبے لیکن لمبے اور عرصے کے لیے وہ کسی کو وہ جو ہے واقف شدہ چیزوں کو اجارے پر دینا صحیح نہیں ہے اتنا لمبا بحث اس طرح کہ یو کا ذالمقف ہو کہ فاخد ہو جائے کہ یہ کوئی واف کی چیز ہے یا نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے یہ اس بندے کا اپنی ذاتی چیز ہے ذاتی مال ہے ذاتی کھیت ہے ذاتی دکانے گھر ہے یا کوئی وغف کی کوئی چیز ہے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں جن پہ وغف یا سے جو فائدہ لینے والے جو آتے تھا وہ نہیں آ رہا ہے تو وہ آہستہ ایسا خود قبضہ کرنے لگ جائیں زیادہ عرصہ اس کے پاس آئیں تو یہ ہو جائے گا لہذا لمبے عرصے کے لیے کسی کو موقوف علی واف کی چیزوں کو اظارے پر نہیں دینے چاہیے ہاں جہ لا یا جدو جیسے اجازت الموقفہ وقف کے چیزوں نے بالعمد المتمادیہ لمبے عرصے کے لئے اس طرح اتنی لمبے عرصہ اس طرح بھی یو کا دلوقف وہ چیز وقف کی حیثیت سے ہی نکل جل نکل جائے فاکد ہو جائے پتہ ہی نہیں چلے یہ چیز وقف کی ہوئی چیز ہے یا نہ یو لمحوں اور پتہ ہی نہ چلے معلوم نہ ہو جانا موقف یہ وقف کی ہوئی چیز ہے ہم لا یا وقف کی ہوئی چیز نہیں بلکہ اسی شخص کی ذاتی ملکیت تھے لوگوں کا عوام کو پتہ ہی نہ چلے اتنا لمبا سا کسی کے ہاتھ میں رکھیں اجارے پر یہ صحیح نہیں یہ جائش نہیں لہٰذا فرماتے بھائی تمادت اگر تولانی ہو جائے مدت و نجارہ اجارے کی مدت وقف کی چیزوں میں تو لم جو جائز نہیں ہے سرمین ثلاثین سلطنت تیس سال سے زیادہ تو کسی سرمین جائز نہیں ہے زیادہ زیادہ تیس سال پھر فرماتے لیکن صحیح ترین طرقہ یہ والاث موقوف چیزوں کو کسی کو اجارے پر دینے میں صحیح ترین درخوا یہ ہے ان لنب سے درخوا یہ ہے کہ لا یہ تجاوز کہ تجاوز نہ کرے یہ مدت منصلا سے سننے تین سال سے واقف کی بھی چیز اگر کسی کو اجارے پر دے دیں تو اس سر میں وہ تین سال کے مدت کے لیے دے دیں اس سے زیادہ لمبا سے کے لیے نہ دیں تین سال کے لیے دے دیں پھر واپس لائیں ہاں جی پھر اس کے بعد کورس سوال دوبارہ دیکھ سکتے ہیں سال بعد سر میں نے ہم مسلسل ایک بندے کے بعد آسان دراز رکھیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ واقف کی چیز ہے یا نہیں ہے ہاں جی تو پھر بعد میں واقف سے نکل جائیں اور وہ بندہ خود قبضہ کھا لیں تو پھر یقینی بات ہے وہ موقف حالے کے لیے نقصان ہوگا اور جس بیچارے نے واقع کیا وہ بھی اس کے ثواب سے محروم رہ جائے گا محروم ہو جائے گا لہذا جو ہے واقف جب کوئی کر لیتے تو جن پر جو چیز کو سرپرست بنائے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہیں اس کی صحیح کریں یا اگر حکومت کو سرپرست بن گیا حاکم کو تو پھر اس حاکم کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ وقف کی چیزوں کو موقفات کی صحیح نگرانی کریں صحیح سرپرستی کریں صحیح دیکھ بھال کریں کسی کو ضائع ہونے نہ دیں یہ ایمانداری دینداری کی نشانی ہے تو یہ باب الوقوف اور صدقات جو ہیں پانچ درسوں میں آجہاں ختم ہو گیا اور کل انشاءاللہ باب نمبر سینتالیس باب ص صدقہ وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے وقف کا اب نے پہلے پہلے وقوف پڑھ لیا ہم ہاں جی تو وقوف کا حصہ ختم ہو گیا اب صدقات جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے وہ محتاثر ایک باپ ہے ایک ہی درس میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ